مصنف امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من النظر لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک ہے مینشر کی لغیر اللہ نظر کی کیا کس چیز کو کہتے ہیں نظر یہ ہے کہ کسی مشروط طریقے پر یا غیر مشروط طریقے پر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر اتنے روزے فرض ہیں مطلق یا یہ کہیں کہ اگر ہمارا یہ کام مکمل ہو گیا تو ہم دس روزے رکھیں گے شرط کر کے یا بغیر شرط کے نظر جو ہے ماننا حقیقت میں نصوص طار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت ہر حالت میں رکھنی چاہیے نظر با... کے باب میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے... اپنی زبان کو یا اپنی سوچ کو قابو میں رکھ کر کے نظر مانے کبھی کبھی آدمی نظر مان لیتا ہے پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر جو ہے کبھی ایسا فقہ نے کہا ہے کہ نظر ماننا مکرو ہے کیوں کہ کی نظر جو ہے یہ گویا اللہ کو آپ ایک شرط دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں تب ہمارا ہماری دعا سنے گا اللہ تعالیٰ یا ہماری ضرورت پوری کرے گا نہیں ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بغیر کسی شرط کے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ماننا مانتا ماننا یہ خیر یا شر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ تعالی کوئی چیز لکھ دی ہے آپ کے لیے بھلائی کی تو اس کو ہو کے رہنا ہے اور اگر خدا نہ نخواستہ کوئی برائی کی چیز ہے یا کوئی تکلیف کی چیز ہے بیماری کی چیز ہے تو وہ بھی آ کے لگے گی نظر سے کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا ان نمایوستخر جمن البکیل معلوم ہو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بخیل سے مال نکالتا ہے بس اس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب نظر مان لیا اللہ کے لیے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے یہ بھی ایک چیز ہے یعنی جس کو فقہ میں کہتے ہیں من غرائب المسائل مانتا ماننا کسی چیز کا کہ ہمارے اوپر ہم سو طواف کریں گے نظر مان لیا کہ سو طواف کریں گے یا اگر ہمارا بچہ جس کو یہ بیماری لائق ہے یا مجھے جو بیماری لائق ہے اگر اس سے مجھے شفا مل گئی بچے کو شفا مل گئی تو میں سو طواف کروں گا ایک صاحبہ نے ایک ہزار طواف کا نظر مانا تھا مجھ سے آ کے پوچھتی ہیں مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہزار طواف ہم نے کیا ہے کیوں ان کی بچی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کی قدرت سے کوئی بچی آئی پیدا ہوئی ان کی نتنی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک ہزار طواف کا جو نظر مانا تھا اس کو پورا کیا تو ایک دن کئی مرتبہ سن چکا میں تو میں نے کہا اچھا یہ بتائی کہ کیسے پورا کیا ایک ہزار طواف تو کافی مدت لگنی چاہیے اس میں بچی ابھی آپ کی دو سال کی ہے کیسے آپ نے پورا کیا تو حقیقت کا اظہار انہوں نے کیا کہا حقیقت میں میں تو کمزور ہوں گھٹنے میں بھی درد ہے میں کسی کو پانچ ریال دے دیتی تھی پانچ طواف کے لیے کسی کو دیکھیے یہ بہانہ ڈھونڈا گیا ایک ایسی چیز سے نکلنے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا ہے تو پھر اپنے, اپنے اوپر آپ تو فرض کریں لیکن بہرحال اس کو اسی طرح پورا کرنا حت الامکان اگر طاقت ہے تو ضروری ہے کسی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں یوقون بن وہ یا خاف نہ یومن کا نہ شر اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہیں اس کا پورا کرنا واجب ہے لیکن میں نے کہا کہ احادیث کی روشنی میں علماء کرام مفسرین محدثین تو کہا کہ کلام کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نظر ماننا مکرو ہے لیکن اگر کسی نے نظر مانگ لیا تو اس کا واجب کرنا بھی اس کا پورا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے اس وجہ کہتے ہیں کہ یہ غرائب المسائل یعنی عجیب مسائلوں میں سے ہے مقروب بھی ہے اور کیسے واجب ہو گیا جب آپ نے واجب کر لیا جو چیز اللہ تعالیٰ واجب نہیں کی تھی اللہ کے لیے تو اس کو بہرحال آپ کو پورا کرنا ہے یہ نظر عبادت اللہ کے لیے صرف ہے صرف نظر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے دوسرے شخص کے لیے نہیں ہو سکتا ہے نظر کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے نظر مانتا ہے تو یقینا وہ شرک کا مرتکب ہوا میں یو فون ابن نظر خاف یومن کا نشر رو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہیں وہ اس کا پورا کرنا واجب ہے اور یہ نظر جو ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز ہے جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ جو شخص نظر مان تو اللہ کے لیے مانے اور اگر نظر تعت کی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے لیکن اگر کسی گناہ کا نظر اس نے مان لیا اور یہ کہا کہ میں فلاں کو ماروں گا فلاں کو گالی دوں گا نظر مان لیا ہے مان لیا بغیر مارے اس کو کھائیں یہی نہیں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں میں چین سے بیٹھوں ہی یا نہیں یہ سب جو نظر کی چیزیں ہوتی ہیں قسم کھا کر کے جو مانتے ہیں جو معصیت کی چیز ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں چی جائے کہ واجب نہیں جائز نہیں من نظرا معاسیت لا وفا فی نظرن کی معصیہ لا وفا فی نظرن حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ کی گمراہ اللہ کی نافرمانی کے لیے نظر مانا جائے اس کا پورا کرنا جائز نہیں لیکن چونکہ ایک بات اس نے کہہ دی ہے اس کا کفارہ اس کا قسم کی طرح دینا ہوگا قسم جیسے کھا لیتا آدمی کسی چیز کی اس کو غلط کام کا قسم کی قسم کھا لے غلط کام کرنا جائز نہیں لیکن قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا وہ کفارہ تو یمین اور اس نظر کا جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں مانا ہے اس نے اس کا کفھارا قسم کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہوں انفق تم فقن او نظر تم نظر فعین اللہ ہوں جو بھی خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہو یا اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں جس طرح نظر مانی مانا ہے جو مانتا مانا ہے اسی طرح اس کو پورا کرنا ہے اگر وہ نظر تاج کے لیے اللہ اگر ہمارا یہ کام مکمل اگر مشروط آپ نظر مانا اگر میرے بچے کو اس بیماری سے شفا مل گئی تو میں وقت کروں گا اگر شفا مل گئی تو تواف آپ کو نظر پورا کرنا واجب ہے لیکن اگر شفا نہیں ہوا خدا درخواستہ بچے کا انتقال ہو گیا اور کچھ تو نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں یہ مشروط نظر کی کا حکم ہے لیکن اگر کسی نے ایسے للہ یا علیہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ اتنا طواف کروں گا تو ہر حالت میں اس کو طواف کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اس میں آپ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کیا کہ ہم پانچ ریال دہ کر کے پانچ طواف کرا, کرا کر کے دو دو, دو دس دس چار چار کو دو سال کے اندر پورا کر کری یہ طریقہ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ مکرو ہے ایک صحابیاں آئیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے خود نہیں پوچھا اپنے بھائی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے نظر مانا ہے مانتا مانی ہے, مانا ہے کہ ہم مدینے سے مکے پیدل سفر کر کے حج کریں گی تو اب جب مصیبت میں پڑ گئی مشکل میں تو مسئلہ پوچھنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمشی جتنا چل سکے کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جتنا چل سکے وہ چلیں اور طاقت نہیں ہے تو اس کے بعد وہ سوار ہو جائیں یعنی ایک چیز ہے کہ چل کر کے حج کرنے کا نظر صحیح ہے چل کر کے دور دراز ملک سے آ کر کے پیدل چل کر کے یہ صحیح ہے لیکن اگر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ دور دراز ہزاروں میل کا سفر پیدل چل سکتا ہے تو کچھ چل کر کے سفر کو اور باقی سواری کے ساتھ پورا کرے لیکن جب اس نے ایسا نظر مانا تھا جس کو طاقت رکھتا تھا اس کو کپارا یمین دینا ہوگا بعض والے نے کہا کہ اس حالت میں جب بھی بعض اس کا حصہ پورا کر دیا چل کر کے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ کفارہ بھی دینا ہوگا کیونکہ جس صورت میں نظر مانی تھی ہم نظر تو ہمارے خیال سے مونس استعمال کرتے ہیں نظر مانی تھی اس کو کیا نام ہے اس کو پورا نہیں کیا اس وجہ سے ان کو بہرحال کفارہ دینا ہوگا رہ گیا مسئلہ یہ نظر اللہ تعالی کے لیے واجب ہے پورا کرنا لیکن اگر کسی غیر اللہ کے لیے نظر آنا ہے تو نظر معصیت ہے اس کو شرک کہا جاتا ہے تمام علماء نے اس کا فیصلہ دیا ہے متخرین علماء کو چھوڑ کر کے جو مذاہب کی طرف منصوب بھی ہیں ان کو چھوڑ کر کے متقدمین علماء نے کسی مذہب کے بھی ہوں اس کو انہوں نے شرک کہا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شخص گردن زدنی ہے قابل قتل ہے اگر وہ اللہ کے لیے شرک اللہ کے لیے نظر ماننے کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اپنے ہی لئے نظر ماننے کو جائز کہا ہے یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک کہتے ہیں کال شیخو قاسم الحفی فی سر دور البہار ایک قاسم حفی ایک حنفی عالم تھے انہوں نے کہا النظر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد فأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فياتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان أن رد الله غائبي أو عوفي أو مريضي أو قضية حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا من ومن الفضة من الطعام من الماء من الشمع والزيت كذا وكذا لا تمنون أن يبدو كتاب تنصيص كيهه کہ اگر کوئی شخص آ کر کے کسی قبر کے اوپر قبر والے کو مخاطب کر کے کہے کہ اگر میرا میری گمشدہ چیز مجھے مل گئی یا میرے بچے کو میرے بچے کو یا غریب کو باپ کو دادا کو شفا کسی مرض سے مل, گیا مل گئی یا میری فلا حاجت پوری ہوگی تو میں آپ کے لیے اتنا سونا دوں گا یا آپ کے لیے اتنا کھانا کھلاؤں گا یا آپ کے لیے چادر چڑھاؤں گا سترہ کلر استعمال کیا کہتے ہیں یہ فہاد نظرا وجوہ یہ نظر جو ہے باطل ہے کیونکہ یہ نظر جائز نہیں ہے نظرماسیا ہو گیا باطل ہے اس کے وجوہ کئی وجوہوں سے یہ باطل ہے کیونکہ کہ نظر ال مخلوق وہ یہ مخلوق کے لیے نظر ہے نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن کسی مخلوق کے لیے نظر مانیں گے آپ تو وہ شرک ہو گیا اسی طرح اند اور والمخلوق لائے جو ہے انہ عبادا وال عبادت عبادت, عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کسی مخلوق کے لیے نہیں وہ منہ انن منظور اللہ میت جس کے لیے نظر مانتے ہیں کہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی تو میں آپ کے لیے اتنا تیل دوں گا آپ کے روشنی کروں گا یا چادر چڑھاؤں گا یا کھانا کھلاؤں گا یا اور کچھ کروں گا یہ ایک ایسے آدمی کے لیے آپ نظر مان رہے ہیں کہ وہ جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں والمئی طلح عمل ان کو آپ مخاطب کر رہے ہیں نہ وہ کسی چیز کا نفع آپ کو پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا نہ اس کو لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں آپ نے ان کو مخاطب کر کے نظر اس لیے مانی ان کے لیے کہ آپ کی وہ ہو جائیں راضی ہو کر کے آپ کی گمشدہ چیز واپس کر دیں آپ کا گمشدہ آدمی لڑکا واپس کر دیں یا آپ کی ضرورت پوری کر دیں یہ آئین شرف ہوا کہتے ہیں وہ منہ انگن ان میت کا یہ تصرفی دون دون اللہ نظر صرف اس لیے مانا ہے کہ میت کو اللہ تعالیٰ نے تصرف اور ضرورت پوری کرنے کا حق دیا ہے حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آدمی مرنے کے بعد خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا ہے ان المی طے تصر یہ زن یہ خیال کی میت جو ہے ہماری دعا سنتے ہیں مردہ آدمی یا ہماری ضرورت کو پوری کرتے ہیں اعتقاد اظالک فرن دیکھیے قاسم حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں صاف سراہتن کہا ہے اعتقاد ضالکہ کفرن یہ آئین کفر ہے اس کے بعد کہتے ہیں یزا علمتہاد فیما وشم وغیرہ اولیا تقرب تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اولیاء کی قبروں کے لیے چادر چڑھاتے ہیں یا اس کے لیے تیل دیتے ہیں شما جلانے کے لیے یا اور کھانے وغیرہ نظر نیاز کی چڑھاتے ہیں یہ بے اجماعیل المسلمین حرام ہے اب ان سے پوچھا جائے جو اس امام و رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہو کر کے اس قسم کے افعال شرکیہ کے قائل ہیں کچھ لوگ تو وہ اپنے کو انفی کہتے ہیں بریلو حضرت حضرات اپنے کو ان ہی کہتے ہیں لیکن ان سے کہا جائے کہ آپ کے مذہب کے خلاف کیوں ایسا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے سوائے گالی کے آپ کو بس آپ کو کہیں گے کہ آپ وہاں بھی ہو گئے نہیں اگر لیا جائے علما خدامہ کا قول پرانے علماء کا تو ان کی توحید آپ کو صاف ملے گی چند مخ... مسائل کے علاوہ خود امام بحنی پر رحمۃ اللہ علیہ کی کا عقیدہ امام تہاوے نے شرح عقیدہ تحاویہ کے نام سے لکھا ہے اس میں کتنا صاف عقیدہ ہے صرف ایک مسئلے میں عام اما سے ان کا اختلاف ہے ایمان کی زیادتی زیادہ ہونے یا نہ ہونے میں امام وریفا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا ایمان زیادہ نہیں ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ سرعی آیت کے خلاف یہ غور ہے اس کے علاوہ اور تمام جو آیتیں ہیں تمام عقیدے ہیں سب متفق ارے ہیں اس وجہ سے جو لوگ امام کی طرف اپنی, کی اپنی نسبت کرتے ہوئے ان غلط عقائد کو جائز سمجھتے ہیں یا غلط افعال کو غائب غلط افعال کو جائز سمجھتے ہیں وہ یقیناً مذہب سے خارج ہیں اسی طرح ابن نجیم میں بار الراق میں یہ نقل کیا ہے اسی طرح شیخ سنا اللہ حنفی ایک شیخ صن اللہ حنفی الحنبی علامیہ ان کا نالا اس میں فلان پہ باطل وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے یہ باطل ہے وہ پھر تنزیلی اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے و اللہ تکوالم یودھ اسم اللہ علیہ جس میں غیر اللہ کا نام لیا وہ غیر اللہ بھی اور اللہ کے نام سے وہ چیز ذبا نہ کی گئی ہو یا وہ چیز نظر نہ ڈالی گئی ہو اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے تو اس کو مت کھاؤ لاتا کلو تو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ نظر دیتے ہیں اور اس نظر کو تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں اس کا کھانا بھی آرام اس کا کھلانا بھی حرام اس میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے صحیح عقیدے کے مطابق یہ نظر جو ہے ہر قسم کا نظر یا ہر قسم کی نظر بہرحال اللہ ہی کے لیے ہونا ہے اور اگر کسی درخت کے لیے کسی مردے کے لیے کسی قبر کے لیے کسی ولی کے لیے کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہو رہا ہے یہ عین شرک ہے اس کو شرک کہنے میں کسی کو باق نہیں ہونا چاہیے مشکل یہ ہے کہ آج کل علما اصل جو دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں اس باب میں بہت سستی کرتے ہیں سمجھاتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہماری جان کا خطرہ ہے یا ہمیں گالیاں دیں گے ہمیں کچھ آخر دین کا دین اس طرح تو نہیں پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر کے آپ کو مجنون کہا جاتا تھا آپ کو ساحر اور جادوگر کہا جاتا تھا آپ کو مارا بھی گیا آپ کے اصحاب کو مارا گیا تنگ کیا گیا آپ کا گھراؤ کیا اور آپ کا محاصرہ کیا سب کچھ ہوا تین تین سال تک بھوکوں اور پیاسے رہ کر کے بہرحال اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہرحال یہ, یہ کام علماء کا ہے اور علماء سو جو اس کو صحیح کہتے ہیں ان کے خلاف فرآن اور سنت کی دلیلیں پیش کر کے اگر لوگوں کو سمجھایا جائے تو یہ سیدھے سادھے لوگ سمجھنے سے زیادہ قریب ہیں حقیقت میں لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لڑکا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ولاکن آب واہدان ہی ہوئے نصرانی اس کے ماں باپ اس کو یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں اسی طرح اشتالت ہم شیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ جو جانوروں کے کان کاٹ دیتے ہیں جانوروں کو داغ دیتے ہیں کیا یہ جانور اس طرح پیدا ہوتا ہے نہیں غیر اللہ کے لیے نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن جب پیدا ہوتا ہے اشتالت ہو شیاتی شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں آ کر کے ان کے کان کاٹ کر کے کسی قبر کے لیے کسی بت کے لیے اس کو خاص کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاتی العص جو ہیں حقیقت میں یہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس باب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کریں یہی سے ہم اعتراض کریں گے کہ تملید کے لیے مبلغین کے لیے دعوت جو اللہ کے لیے کر دے رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف سب سے پہلے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش ان کو ان کرنی چاہیے اور دوسرے مسائل اور ان کو چند اذکار دے کر کے اسی میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ اسی میں ان کو بے ہوش کر دینا یہ صحیح نہیں ہے تو عید کی تصخیر سب سے اہم ہے توحید کی تصحیح پر دوسرے اعمال کی تصحیح کا دار و مدار ہے جب تک توحید صحیح, بلو صحیح بلو نہیں ہوگی دوسرے اعمال بھی بیکار ہیں علماء کو یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ کچھ علم رکھتا ہے چاہیے کہ کوشش کرے اور ہر شخص کو اپنے گھر اور اپنے اہل اہلیال اپنے اقربا اور جن پر ان کا اثر ہے ان کو توحید خالص کی دعوت دینا ضروری ہے واجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہر شخص پوچھا جائے گا باب اومنشر کیا استحاد بلا غیر اللہ سے پناہ مانگنا بھی کسی مصیبت سے یا کسی بیماری سے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یہ بھی صرف ہے ہم ولی کی پناہ میں ہیں یا ہم فلاں بدھ فلاں قبر کی پناہ میں ہے فلاں درخت کی پناہ میں ہے ایسا کرتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ درخت اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ لوگ تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے فلاں درخت کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں اور اس درخت سے اپنی اپنا یہ اپنی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے پناہ دے دیجیے دیکھیے جی بے زمحان اللہ عقل سے دین ایمان سے دور ہو کر کے اگر آدمی سوچے یہ یہودی سے پوچھیں ہم یہ بات کہیں گے یہ یہودی جو دین ایمان کو کچھ کچھ سمجھتا ہو مسلمانوں کے دین کو جس طرح ہم یہودی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری تورات میں یہ اعمال جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری طوریت میں نہیں ہے تمہاری طوریت کے خلاف ہے اسی طرح یہودی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دین محمدی سے خارج ہے یہ چیز ہے کسی قبر کی پوجا کسی قبر کے لیے نظر و ناج دینا یا کسی قبر سے حاجت طلبی کسی قبر پر جا کر سجدے کرنا یہ ایک یہودی اور یہ ایک بھی کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خارج ہے یقیناً یہ کہے گا ملشان. آپ خود سے بھی پوچھیں تو کہے گا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر دی ج جیسا کہ اس سے انگریز ہے اس نے مسلمانوں کے عام حالات کو ڈیڑھ سو سال پہلے لکھی ہے حاضر العالم الاسلامی یعنی مسلمانوں کے عالم اسلامی کے حالات حضرا اس پر اس نے کتاب لکھی یقیناً شروع میں لکھا ہے کہ تمام اپی ملکوں میں چھان کر کے جا کر کے دیکھا ہندوستان بھی گیا اور برما رنگون اور بنگلہ دیش اور مالدیب اور کہاں کہاں جا کر کے حجاز میں بھی آیا تمام عرب ممالک میں گھوما اس نے لکھا ہے کہ میں نے جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے جو دین محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسخ کر ڈالا ایسے صاف کہتا وہ ایک یہودی ہے یا انگریز ہے بھارت مستشرق اس کو کہتے ہیں جو یعنی شرق، شرقی لوگوں مشرقی لوگ مغربی اور مشرقی مشرقی لوگوں کے علوم اور مشرقی لوگوں کے عقائد کے بارے میں جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں ان کو مستفیق کہتے ہیں اس نے کہا یا تو یہودی ہے یا وہ نسرانی ہے وہ کہتا ہے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہو کر کے دیکھیں تو یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہی یہ وہ دین تھا جو میں لے کے آیا تھا یعنی دین ایک دم مست ہو چکا ہے حقیقت میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہودی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اللہ تمہارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی قبر کے لیے نظر و مانگو کسی قبر سے حاج طلبی کرو کسی قبر کے سجا کر کے سامنے سجدہ کرو یہ یہودی کہ بھی کہے گا یہ ایک عقلی بات ہے اور اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے دیغ قرآن اور پار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے وہ کس عقل سے اور کس دلیل سے ان غلط عقائد پر یقین رکھتا ہے اور ان غلط اعمالوں کو بجا لاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ مانگنا بھی یہ آئین شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان دلیل اس کے کیوں شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجن جنوں کی کے نام سے ایک سورت ہے آخری بارے سے پہلے پارے میں سورت ابارکل میں ہے بلبوستم کالو انجوا منہ بھی آگا آگے چل کر کے وہ ان رجالم انس انسانوں میں سے لوگ آگے چل کر کے وَأَنَّهُ كَانَ رجالٌ من الانس انسانوں میں سے لوگ یا اردو نبیر جال ابن الجن جن لوگوں سے پناہ مانگتے تھے فضاد تو یہ جن اور ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگے پہلے جن جو ہے انسانوں سے ڈرتے تھے لیکن جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا حدیث سے استدلال کر کے کہ ہوتا یہ تھا کہ جن جو ہے مسلمانوں آدمیوں سے ڈرتے تھے لیکن جب کوئی آدمی اکیلا یا دکیلا یا کچھ چھوٹی ٹولی بنا کر کے جب سفر کرتا کہیں کسی وادی میں اترتا تو وہاں پکار کے کہتا کہ اننا نستعید انعید ون ری سے عادل وادی یعنی اس وادی کے بڑے جو سردار ہیں جن کے ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں تو جب جنہوں نے سنا کہ ہم تو ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں فضا تو ہم راقہ تو زیادہ ان کو ڈرانے لگے اور ان کو زیادہ گمراہ کرنے لگے ان پر اور یہ ظلم کرنے لگے حقیقت یہ ہے آج کل اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوں سے ڈرایا گیا ہے شیتانوں سے ڈرایا گیا لیکن اس درانے کا ہتھیار جو ہے उस درانے کے लिए ایک ہتھیار بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ آپ ہر وقت عود بطان رجیم صبح شام اٹھتے ہوئے پڑھ لیں شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اس ہتھیار کو استعمال نہ کر کے ہم جب اس کے سامنے جھک جائیں گے یا اس کے سامنے اپنے کو خوف زدہ ظاہر کریں گے تو ظاہر بات ہے یہ انسان اور جن کی فطرت کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل کرے گا تو دوسرا آدمی اس کو اور بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگے گا لیکن اگر اس کے سامنے تن کر کے رہے گا تو وہ بھی اس سے ڈرے گا تو یہی حالت رہی کہ جب جاتے تھے لکھے ہیں کہ کنانا فضر جن کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے کہ کہتے ہیں کہ جن لوگ پہلے ڈرتے تھے لیکن جب کوئی جاتا تھا وادی میں یا کسی ایسی, ایسی جگہ پر جہاں کوئی خوف خوفناک جگہ ہوتی تھی جنگلوں میں تو وہ جا کر کے وہاں پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جب تک یہاں ہی ہیں آپ کی پناہ میں پیچھے وار جوار رجل کبیر بڑے یا سردار جنہوں کے سردار کی پناہ میں میں اترا ہوں تو وہ ان کو پناہ دے کر کے گویا وہ اپنی میں لے لیتے تھے یہ ان کا عقیدہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ آئین شرک کا عقیدہ وانا ہوقان رضاء المین النسی یا اردو نب رضاء المین الجن فضاد امراحا اے جادو ہم اسی طرح اور کسی شخص کی کسی درخت یا کسی ولی اور کسی قبر صاحب لکھا ہے علماء نے ملا علی قاری حنفی نے بھی لکھا ہے یہ اس وجہ سے یہ مصنف جو ہیں خاص طور پہ حنفی علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ اس کو جائے سمجھتے ہیں آخر بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنے کو تمام ونیفہ رحمت اللہ ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں اگر امام رحمت اللہ علیہ کی طرح کو منصوب کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ لے جو امام صاحب کا عقیدہ تھا تو اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ لا جم اللہ علی وقاری الحنفی لا جا بالجن فخط ضم اللہ کافروں کو اللہ تعالی نے جنوں سے اس پناہ لینے کے بارے میں ان, کو ان کی گوئی کی ہے یا ان کو برا کہا ہے ضما ایک يَحْشُرُهُمْ سے يَا اٹھاتے تھے پناہ لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کی کا ٹھکانا جہنم ہے اس وجہ سے بہرحال حضرت خولا ربی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ <تصفح> ٹھیک ہے انسان کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہیں کسی زمین میں جو غیر آباد ہے اس میں اترتے ہوئے یہ چیزیں ایسی ہیں جو نسو سے بھی جن کا پتا چلتا ہے کہ وہاں جنوں یا موزی جانور کی یہ جگہ ہوتی ہے جو غیر آباد جگہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ غیر جو آباد جگہ ہو جاتی ہے عام طور پر اس میں جو موزی جانور ہوتے ہیں تکلیف دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کوئی بھی ہو کہتے ہیں کہ سانپ جو سنتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی حص دی ہے کہ زمین کی آہٹ سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ رہا ہے یا اس کے پیچھے آ رہا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سانپ کی یہ آدت بتاتے ہیں یا فطرت بتاتے ہیں جب تک وہ کسی تنگی میں نہ پڑے گا کوئی شخص اس کو کچل نہ دے یا کوئی شخص اس کے مارنے کی کوشش نہ کرے جب تک وہ آدمی کو تکلیف نہیں دے گا یہاں تک کہتے ہیں کہ اس جانور کو بھی تکلیف نہیں دے گا جو اس کے غذا کے خلاف ہو غذا میں اس کے نہ آتا ہو تو اس جانور کو بھی نہیں چوتا ہے بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتائی ہے اس کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے توحید کا تتاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں اللہ تعالیٰ نے جو پناہ لینے کی جو دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا ہر مسلمان کو بچے کو چھوٹے کو بڑے کو یاد رکھنی چاہیے اسی طرح جب لیٹرین یا پائخانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ماول ما جن جن وہاں جنوں اور شیطانوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ پناہ مانگے آدمی داخل ہوتے ہی کہے کیا کہے اللہ مین الخب الخبائش اے اللہ تعالی میں حبیز جنوں یا خبیز جنیوں سے تیری پناہ مانگتا اللہ کی پناہ لیجیے یہ نہ کہیں کہ اے حبیز جنوں یا اے جنوں میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا رہتا ہے تو وہ جن اور شیطان نہیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یا یہ کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ پڑھ کر کے داخل ہو تو شیطان اس کے سرین سے کھیلتا رہتا ہے اس کھیلنے کا علماء نے اس کھیلنے کی کئی تفسیر کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ غلط غلط کام کرتا ہے یا اس کو غلط کام پر اکساتا ہے بہت سے لوگ بیت الخلا میں جا کر کے غلط سوچ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور جیسے غلط کام کا خیال وہاں اور آگے بڑھ جائے بعض علماء نے کہا یہ بواسیر جو ہوتی ہے بواسیر کی مرد کا مرض جو ہوتا ہے اس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے اس وجہ سے انسان کو بہرحال جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے جو طریقہ سکھایا شیطان سے پناہ لینے کا وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے اللہ اے میرے اللہ اعوذ کا تیری پناہ میں آتا ہوں جن حبیز جن یا حبیز جنوں سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کا خطرہ کسی بچے پر ہو یا کسی آدمی پر ہو تو وہ معاوضات پڑھے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو احتیاطی تدابیر کے لیے کان عبی عودمہ اور عید اللہ کریمہ من اتم منق اللہ شیطنٰ اور منق اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم دونوں کے لیے وہ پناہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم دونوں کے لیے منکل شیطان وہ ہام ہر شیطان اور ہر موزی جانور سے ہام عوام وہ منکل آئن اللہ م. اور نظر بد سے دیکھیے کتنی مبارک اور کتنی جامع دعا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں بچے کو نظر لگی نظر لگتی اس میں کوئی شک نہیں نظر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <سلام> ہے <سلام> اور اسی طرح موزی جانور بھی ہوتے ہیں کاٹ سکتے ہیں زہریلے جانور بھی ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں کسی غیر آباد یا خوفناک جگہ پر جب نازل ہوتے تو جنہوں کی پناہ لیتے تھے نہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ ان جنہوں سے لے کیسے حضرت خولہ بن تحکیم رضی اللہ تعالی عنہ کار رسول کی زمانے میں صحابہ کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھیں انہوں نے کہا سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے سنا ہے من نزل منزلا کوئی بھی کسی جگہ اترے تو یہ کہہ لے اود بکریمات اللہ اعود اعوذ کریمات اللہ التامات اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے میں ہر کس پناہ چیز کی ایک شر سے پناہ مانتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے منسٹر میں ما خرچ ہے کہ ماں کا لفظ جو عربی میں آتا ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے ہر مخلوق کی ایزا سے ہر مشروب مخلوق کی برائی سے ہم پناہ کرتے ہیں وہ مخلوق کوئی چیوٹی ہی ہو کوئی اور بڑا سے بڑا جانور ہو چھوٹے سے چھوٹا جانور ہو سانپ ہو بچھو ہو ہاتھی ہو اگر شیر ہو اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے لم یور شی ان اس کو کوئی چیز صحیح انہیں بھی نکرا ہے عربی کے اعتبار سے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے حتائی